عشرہ ذی الحجہ کا مختصر نصاب عشرہ ذی الحجہ کو پانے اور کمانے کا ایک مختصر سا نصاب ان مسلمانوں کے لیے جو حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ان اعمال کے ذریعے اس عشرہ کو پانے کی کوشش کریں نمبر ایک قربانی بہت شوق ذوق شوق اور اہتمام سے کریں استطاعت ہو تو واجب کے ساتھ نفل قربانی بھی کریں نمبر دو یکم ذی الحجہ تا نو ذی الحجہ تمام نو دن یا کم از کم آخری تین دن روزے کا اہتمام کریں نمبر تین تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ تکبیر اور تحمید کی کثرت کریں آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر دن اور ہر رات تین تین سو بار تیسرا کلمہ ان تمام دنوں میں پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ ایسا فائدہ ہوگا جو بیان سے باہر ہے ساتھ اپنا بارہ سو بار کلمہ کا معمول جاری رہے ان دنوں کا اصل تحفہ تکبیر ہے اس کی بہت کثرت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ نمبر چار تلاوت میں کچھ اضافہ کر دیں اور یہ اضافہ عید کے دن بھی جاری رہے مثلاً آدھے پارے والے ایک پارے پر اور ایک پارے والے دو پارے پر چلے جائیں نمبر پانچ روزانہ جہاد فنڈ دیں خواک خجور کا ایک ٹکڑا ہو روز جمع کرانے کی سہولت ہو تو جماعت کے بیت المال میں جمع کراتے رہیں کراتے جائیں اگر یہ سہولت نہ ہو تو لفافہ بنا کر روز اس میں ڈالتے جائیں جب موقع ملے جمع کرا دیں نمبر چھ جہاد کی محنت جہاد کی دعوت نفل قربانی اور خالوں کی محنت میں اخلاص کے ساتھ وقت لگائیں نمبر ساتھ سہری پابندی سے کھائیں یہ بڑا برکت والا کھانا ہے اور جب سیری کو جاگیں تو تہجد کا مزہ بھی لوٹ لیں نمبر آٹھ والدین اور اہل عیال کا خرچہ ان دنوں حسب استطاعت بڑھا دیں اور گھر میں اشرا الحجہ کے فضائل کا مذاکرہ کرتے رہیں اسی طرح سلا رحمی کھانا کھلانا اور صدقہ خیرات کی کثرت نمبر نو جنہوں نے قربانی کرنی ہو وہ ذی کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹیں جب تک کہ قربانی ذبح نہ ہو جائے نمبر دس ان دنوں تکبیر اولہ کے ساتھ نماز کا زیادہ التظام کریں عید الاضحیٰ کی تیرہ سنتیں یاد کر کے ان کو عمل میں لائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی عشرہ ذی کے اعمال کی طرف متوجہ کرتے رہیں